یا یزین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اب یہ اہم ترین مقام آ رہا ہے پرانے پاک کا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا جو دستوری نظام ہے اس کی تیسری اہم ترین شرط بیان کی ہے پہلی شرط اس سے پچھلی آیت میں پہلی دو شرطیں پڑھ چکے ہیں پہلی شرط کیا تھی کہ اہل لوگوں کو امانت سپرد کرو اپنا لیڈر ان کو بناؤ جو اہل ہوں اس منصب کے بئیمان لوگ نہ ہوں بدماش لوگ نہ بن جائیں ایم این اے اور ایم پی ای آج کے دور میں اگر ہم بات کر رہے ہیں اور دوسری چیز کیا تھی کہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے عدالتیں آزاد ہونی چاہیے اب یہ تیسری اہم ترین شرطاری ہے یادین آ آمنو اطیع اللہ و اطیع الرسول اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اتاد کا لفظ کس کے ساتھ آیا اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ اب تیسری بھی ایک اطاعت کا ذکر آ رہا ہے بیچ میں لیکن وہ مشروط اطاعت ہے ایپسولوٹ اطاعتیں غیر مشروط اطاعتیں دو ہی ہیں عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کا حکم مانو رسول کا حکم مانو اور آج ہمارے سامنے اللہ اور اس کا رسول انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے وہ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نہیں اس کو دیکھ سکتے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب کیا ہوا کتاب اللہ کی اطاعت اور سنت جو صحیح آدھی سے ڈرائیوڈ ہو اس کی پیروی کی جائے تو یہ دو ایبسولوٹ چیزیں جو ہے اس کے اندر بیان ہوئی ہیں یادینہ آمنو عطی اللہ و عطی و رسول اے ایمان والو اطاط کرو اللہ کی اور اطاط کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ال المر من کو اور جو تم میں حکمران ہو ال المر ہو جس کا حکم چلتا ہو جس کا امر چلتا ہو اس کی بھی تم نے اتات کرنی یعنی خلیفت المسلمین کی یا جو بھی حکمران ہوگا مسلمانوں کا اس کی بھی اطاعت کرنی ہے لیکن یہ جو تیسری اطاعت ہے یہ مشروط ہے حکمران کے ساتھ آپ جھگڑا کر سکتے ہیں ف علم تنازع تم فردو ہُ اللہ و <وَالرسول> اسی آیت میں آ گیا اگر تمہارا حکمران کے ساتھ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اپنے مسئلے کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی کتاب اللہ کی طرف اور سنت کی طرف اگر تمہارا حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو جائے ان کے ساتھ خلیفات المسلمین ہی کیوں نہ ہو اگر وہ کوئی ایسا تنازع کھڑا کر دیتا ہے جو تمہاری نظر میں کتاب اور سنت کے خلاف ہے تو پھر معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لیکن کون پلٹائے گا بہمان نہیں پلٹائے گا ایمان والا ہوگا ان کم تم تم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو بل یو آخر اور آخرت کی بھی دھمکی لگا دی اور تمہیں یہ پتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر ہی تم یہ کام کرو گے کہ کتاب و سنت کی بات کرو گے ورنہ کتاب و سنت کو پسے کچھ ڈال دو گے اپنی اپنی اسی پرانی ریتوں پر چلتے رہو گے ذالی کا خیر اسی میں تمہاری خیریت ہے بخش تنوط اور یہی انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہوگا کیا بہتر ہوگا کہ ایبسولوٹ اطاطیں دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنی ہے اور آج کی ڈیٹ میں انسٹیٹیوشن کی صورت میں اللہ اور اس کے بابو صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت کرنی ہے اس کے بعد اگر کسی کی اطاعت ہے تو خلیفت المسلمین کی لیکن وہ بھی ایبسلوٹ نہیں ہے ریلیٹو اور مشروط ہے کتاب اور سنت کے دائرے کے اندر تو یہاں پہلے تو میں دستوری نظام کے حوالے سے بات کر دوں کہ تین جو آئیں سورت النساء کی آیت نمبر ستاون اٹھاون اور انسٹھ کے اندر جو تین چیزیں آئیں وہ کیا تھیں ریپیٹ کر لیتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اہل لوگ تمہارے لیڈر ہونے چاہیے دوسرا عدالتیں آزاد عذاب ہونی چاہیے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے اور تیسرا عدالتیں فیصلہ کریں گی تو کتاب و سنت کے مطابق کریں گی تو اس سے یہ مطلب بھی حل ہو گیا کہ آج یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کتاب و سنت کے مطابق فلاں قانون ہے یا نہیں ہے تو اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی پارلیمنٹ نہیں کرے گی یہ جو ڈیموکریسی آج کل چل رہی ہے اس اعتبار سے دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستان میں اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اس کی اوپر شیر کا فتوا لگا دیں دنیا کے اندر جو ڈیموکریسی ہے کہ بائی دا پیپل فار دا پیپل فرام دا پیپل لوگ جو مسئلہ جو ہے وہ بنا کر اس کے اوپر اتفاق کر لیں جس طرح کہ ابھی امریکہ کی تین سیٹ کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو انہوں نے جائز کردار جو ہے وہ کرار دے دی ہے قرارداد پاس ہو چکی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ قانون بنائیں گے ہم جمہوریت ہے اس طرح کی جمہوریت خالصتا شرک ہے لیکن اگر جمہوریت اس طرح کی ہے کہ اسلام کے قوانین کا فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے عدالتوں کے ذریعے امپلیمنٹ ہو رہا ہو اور پارلیمنٹ کو, کو کوئی دخل نہ ہو اس کے اندر پارلیمنٹ صرف اس کو منظور کرے گی عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ چیز کتاب و سنت کے اور عدالت میں دلائل دیں گے اہل علم جا کر فص ال بکری ان کم تم لات اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو لیکن اہل علم سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں بزرگ کیا فرماتے ہیں حضرات کیا فرماتے ہیں بزرگ کیا فرماتے ہیں یہ نہیں پوچھنا یہ پوچھنا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اور اجماع امت کیا کہتا ہے مولوی کی اپنی بات نہیں کرنی ورنہ مولوی تو آپ کو پتا ہے جس چیز کے اوپر آج مرضی آپ فتوا لے لیں ہر چیز کو جائز قرار دینے کے لیے مولوی تیار بیٹھا ہے پیسہ لگائیں آپ تھوڑا سا اس کو میڈیا کے اوپر لیں اپنی مرضی کے فتوے لے لیں تو پاکستان کے اندر الحمدللہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری نظام ہے اس کو ہم اس شرک کے درجے میں نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی قانون جس کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے جب تک عدالت اس پر فیصلہ نہ کرتے آپ کو پتہ ہے عدالتوں نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ پاکستان کا بینکاری نظام سود پر مبنی ہے عدالت نہیں غلط فیصلہ کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اہل لوگ بیٹھے ہوئے الحمد للہ آج دو بارہ کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ لیں ہماری جو عدالتی نظام ہے میرے خیال دنیا میں انصاف کے اوپر ایک اچھا خاصا مقام اپنا رکھتا ہے فیصلے لیٹ ہو رہے ہیں یہ الگ بات ہے لیکن کم از کم انصاف پر مبنی تو ہے عوام کی بنائی ہوئی یہ اس وقت کورٹ چل رہی ہے چیف جسٹس کا بحال ہونا اور یہ تمام معاملات ہمارے سامنے ہیں تو کوئی بھی ایسا قانون جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا وہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے نہ سینٹ کو نہ قومی اسمبلی کو کہ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی قانون پاس کریں ہاں اسلام سے ہٹ کر کوئی قوانین ہے جو ہمارے دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے ٹریفک کے قوانین ہو سکتے ہیں اور مختلف قوانین ملک کے اندر ہو سکتے ہیں کسٹم کے قوانین ہو سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے کتاب و سنت کی مخالفت نہ ہے باقی یہ ہے کہ کوئی قانون بنا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس اعتبار سے جو بات یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کو متلقن شرک کہتے ہیں تو پاکستان کی جمہوریت کے اوپر ہم شرک کا فتوا نہیں لگا سکتے ہیں یہ اسلامی نظام نہیں ہے اسلامی نظام تو سعودی عرب میں بھی نہیں ہے وہ بھی ملوکیت ہے اسلامی نظام تو چالیس ہجری کے بعد ختم ہو چکا سعید علی کی شہادت کے بعد ملوکیت شروع ہو چکی ملک نایاب بند کاٹ کھانے والی ملوکیت اب تو امام محدود جو ہے رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آئیں گے تو پھر شاید خلافت جو ہے اس وقت تک تو نظر نہیں آ رہا اس وقت تو ہمیں احادیث سے وعدے ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے اس سے پہلے تو شاید والی بات ہے تو اس وقت جو نظام پاکستان کے اندر ہے تو اس کے اوپر متلقن اس طرح کی فتوا بازی بعض لوگ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اب بعض بد قسمت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس آئس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے نتنگ ٹو ڈو وت دیٹ اس آیت کا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق ہی کوئی نہیں تھا لیکن اس میں سے تکلیف ثابت کی ہوئی ہے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو چیزیں تقلید کے رد کے اوپر ہیں ان کے ساتھ تقلید ثابت کی جاتی ہے وہ عمر بن عبد العزیز کا قول مجھے یاد آ گیا وہ فرمایا کرتے تھے منکرین تقدیر سے کہ اے قدریہ کے گروہ جن آیات کو پڑھ کر صحابہ کرام علی امردوان تقدیر ثابت کیا کرتے تھے تم انہی آیات کو پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہو اور یہی بالکل ہو رہا ہے اس آیت سے امام عنیفا کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے لوگوں نے کسی نے امام شافی کو ڈالا ہوا ہے امام مالک کو ڈالا ہوا ہے بھائی ان کے نام کوئی نہیں اس میں لکھے ہوئے یہ آیت آپ کے بالکل سامنے ہے اس سے زہادن مسئلہ نکالنا وہ الگ بات ہے لیکن وہ کہتے ہیں اول امر سے مراد ہے رحمت امام عنیفا ہے رحمۃ اللہ علیہ اب امام عنیفا بچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی وہ اس طرح کی بات کرتے کہ میں یہ ہوں یہ تو پیچھے لوگوں نے کیا ہے علیہ السلام کے ساتھ اگر چیزیں غلط منسوب ہو چکی ہیں علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہم ان کا احترام کرتے ایک بہت بڑا بلنڈر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں امام مالک کے بارے میں پوری دنیا کے مالکی پوری دنیا کے ہنفی شافعی ہمبلی سارے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہے سفید جھوٹ ہے ان کی اپنی کتاب دنیا میں موجود ہے البوتا امام مالک اس میں پورا چیپٹر ہے اور یہ وہی حدیث ہے جو امام بخاری امام مالک سے لے کے آئے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ بائی زیرہ پر رکھیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ بات نقل کی ہے کہ تمام نبیوں کی سنت یہ ہے کہ دایا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے نماز کے اندر دایاں ہاتھ بھائی زیرہ کے اوپر اب امام مالک کی اپنی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور مالکی کیا کر رہے ہیں بس آپ آپ سمجھ لیں کہ امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اگر کوئی کتاب آج دنیا میں موجود ہوتی صحیح صنعت کے ساتھ تو آج یہ معاملے حل ہو چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے نام کے اوپر جتنا کھلواڑ کیا جا رہا ہے امت کے ساتھ وہ اسی لیے ہو رہا ہے ان بچاروں کی کتاب کو نہیں ایکزٹ کرتی امام نمبل کی کتاب بھی موجود ہے مسند امام احمد امام شافی کی مسند امام شا موجود ہے امام مالک کی الموتا امام مالک موجود ہے امام بخاری کی اپنی صحیح بخاری موجود ہے صحیح مسلم موجود ہے اس طرح امہ اکرام کی کتابیں موجود ہیں اس لیے ان کے بارے میں کوئی بات کرنی وہ ہم دیکھ سکتے تو امام مالک والا بلینڈر دیکھ لیں کتنا بڑا ہے الموتہ ما مالک میں کیا لکھے اور ماننے والے کیا کر رہے ہیں اس سے بڑا کوئی تماچا نہیں ان لوگوں کے منہ کے اوپر جو کہتے ہیں کہ امام مالک چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے تو لہذا ہم بھی کرتے ہی ہیں تو امام مالک کی کتاب جب صحیح حالت میں وجود ہے تب بھی لوگ ان کو صحیح فالو نہیں کر رہے آگے ماں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہوگا وہ خود ہی جس کی کتاب ہی کوئی نہیں ہے تو یہاں پر میں یہ گفتگو بھی تھوڑی سی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں تو تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق تقلید کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بغیر دلیل کے کسی شخص کی پیروی کرنی شروع کر دی جائے اب یہ تعریف ہی کتنی خطرناک ہے بغیر دلیل کے بغیر سوچے سمجھے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں لائی لگ صحیح ٹرانسلیشن ہے لائی لگ لائی لگ بن جاؤ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے ساتو برہانہ کم انکن تم لا اپنی دلیل اگر تم سچے ہو ہاتو برہانہ کم انکن تم لا اپنی دلیل اگر تم سچے ہو اور اس کا پھر کلائمیکس آیا سورت الاحقاف کے اندر ایتونی بھی کتاب قبلی ہادہ اوارت علم ان کن تم ساد یقین اے اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے چھبیسویں پارے کا پہلا سفا یہ ہے کہ اگر تم سچے ہو اس کتاب پر نہیں تو اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو لے آؤ یا امبیا کے اثار کوئی آدیش چلتی آ رہی ہو تمہارے انبیاء کی اگر تم سچے اس میں سے بات کرو زبانی کلامی کلا بات کرو کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں بزرگوں کی تو تعلیمات ہی کوئی نہیں محفوظ ان کے ساتھ اس طرح کی غلط چیزیں منسوخ کر دینا تو اس آئے سے وہ کہتے ہیں منپو سے مراد علماء ہیں کہ ان کی بھی تو ٹھیک ہے مان بھی لیجیے تو پھر بھی وہی پھر بات اگلا بھی فتوا ان پر بھی وہی لگے گا کہ عالم کی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں ہوگی فَإن تنازع تم فیشی اگر تمہارا تنازعہ ہو جائے گا فردو اللہ او اللہ رسول سے ہی فیصلہ کرمانا ہوگا لیکن بئیمان نہیں کرائے گا ان کن تم بِلْ جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا وہی کرے گا بےمان تو کبھی نہیں فیصلہ کروائے گا جس کا اللہ رسول پر ایمان ہی کوئی نہیں ہے اس کو اللہ رسول کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہو ہی نہیں سکتا تو یہاں پر میں کچھ مثالیں بھی دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمارے اسلاف کا جو نظریہ ہے وہ کیا تھا بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے سب سے بہترین زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تباہ تابئی اور پھر فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے تو پہلے تین سو سال کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے ہمارے اس میں پورا لیکچر بھی ہے آج سے تقریباً ڈھائی تین سال پہلے اسلاف کا نظریہ اسلام ان شاء اللہ اس ربی البل میں اس کو مزید ریفائن کر کے ریپیٹ بھی کریں گے کہ ہمارے اصل اسلاف کون ہے ہمارے اصل بزرگان دین کون ہے پہلے تین سو سال بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے جو شخص آج زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کی موت آ جائے گی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ تھا یہ مسلم میں الفاظ آپ موجود ہے کہ صحابہ اکرام کا قرض صحابہ کا زمانہ سو سال کے اندر ختم ہو جائے گا پہلے سو سال میں تمام صحابہ فوت ہو گئے آخری صحابی ایک سو دس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو سال بعد ابو طفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے دوسرے سو سال میں سارے تابعین فوت ہو گئے تیسرے سو سال کے اندر تمام سب تابعین تو یہ قرون اولا ہیں تین بہترین قرن کرن عربی میں کہتے ہیں زمانے کو ان کے اندر کوئی اتنا ایشو نہیں تھا آپ ڈیٹیل پڑھیں حجت اللہ بالگاہ میں شاہلی اللہ بےلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے تین سو سال تک یہ معاملہ نہیں تھا اس کے بعد چوتھی سدی کے اندر بدت امت کے اندر بہت بڑی بدت دین کے بگاڑ میں سے ایک بڑا سبب یہ ہیڈنگ بنائی ہے انہوں نے دین کے بگاڑ میں سے ایک بڑا سبب اماموں کی اندھی تقلید شروع ہو گئی پہلے تین سو سال گزرنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرما دیا تھا امانت میں خیانت ہوگی اور جھوٹے لوگ پیدا ہو گئے اب میں کچھ مثالیں احادیث سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ہمارے اصلاف کا کنسپٹ کلیئر ہو سعید بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے پہلی مثال کہ سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ ناتے اشار پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو بڑی تیکھی نظروں سے دیکھا تو سعیدنا حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے عمر مجھے اتنا نہ دیکھ تج سے بہتر شخص اس مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا اور میں ان کے سامنے بھی یہ اشار پڑھا کرتا تھا انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں فرمایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت عمر جو ہے وہ ایک دم متوجہ ہوئے انہوں نے کہا اس کی دلیل پیش کرو ان کا یہ ابو ابریرہ بیٹھے ہیں. میں ان سے پوچھئے تو سیدنا ابو بورا نے کہا امیر المومنین سیدنا حسان بالکل صحیح کہتے ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ کی مدد فرما روہے قد کے ذریعے تو کافروں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات تھے اس کے جواب وہ شیروں میں دیا کرتے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات سے رجوع کر لی انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تم نے نہیں سنا ہوا علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راجدین ان کو پتا تھا کہ یہ تمام چیزیں مشروط ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاط کے ساتھ اس سے جو بھی بندہ ہٹے گا وہ چاہے سیدنا عمر ہو سیدنا درار ہو سیدنا درا عثمان و علی ہوں ان کی بات نہیں مانی جائے گی مسرت امام احمد نے مجھے کال یاد آ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ایک دفعہ کوئی حدیث بیان کر رہے تھے یہ صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کسی شخص نے کہا ابو بکر عمر تو اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں اور انہوں نے کہا اس کے جواب میں کہ قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برس پڑے تم پر کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں اور بھائی یہاں زمانے میں یہ لوگ ہوتے ولّ دوسری مثال جامع تر میں مشہور ترین مثال ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما کو کسی نے بتایا کہ آپ کے والد امیر المومنین سیدنا عمر حجت متو سے منع کرتے ہیں حجت متو یہ ہوتا ہے ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر لینا پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دینا پھر حج کے لیے رام باندھنا یعنی ایک ہی سفر میں فائدہ اٹھا لینا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر ایک معاملے میں رسول اللہ کچھ بات ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی مخالفت میں کوئی بات کریں تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی تو نے کہا رسول اللہ کی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو کیا ہے اور ہم حج متو کے قائل ہیں پھر دوسری روایتوں میں ملتا ہے انہوں نے کہا کہ میں حج تم کی نیت کرتا ہوں چلو بتاؤ میرے والد کو جا کر اور یہی واقعہ سعیدنا عثمان کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہے یہ کوئی نہیں بتاتا یہ بخاری اور مسلم میں ہے جو میں بتانے لگا آپ کو سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں بھی حجی تمتوں پہ پابندی لگائی تو سیدنا علی نے ایک خط لکھا جت عثمان کو جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ میں کسی بھی شخص کے کہنے کے اوپر وہ چیز نہیں چھوڑ سکتا جو میرے نبی کی سنت ہے وہ عثمان ہی کیوں نہ ہو سیدنا عثمان بھی خلیفہ راشد ہے سیدنا علی نے مخالفت کر دی خود سید علی کے بارے میں آتا ہے سہی بخاری کے اندر اور جامع تر میں صحیح صنعت کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اپنے زمانے میں مرتدین کو زندہ جلوا دیا جو اسلام چھوڑ کے ان کو قتل کروانے کے بجائے آگ میں جلوا دیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے انہوں نے کہا کہ عبی المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگ میں زندہ جلایا جانے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ آگ میں زندہ جلایا جانا یہ اللہ کی سزا ہے جو اپنے بندوں کو دے گا انسان انسان کو آگ میں نہیں جلا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کروایا کرتے تھے مرتدین کو قتل کیا کرے تو انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں اپنے مسئلے سے انہوں نے آگے سے نہیں سنایا وسنت الخلۂ یہ دس بالکل صحیح ہے جامعہ ترمزیم سن ابن ماجہ میں سنے ابی دعوت میں لیکن خلفا راشدین کی سنت وہ جس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے انڈیویجل کسی خلیفہ جی راشد کا فیصلہ نہیں اسی لیے یہی فرمایا گیا علی کم و سنت الخلۂ راشدین کیونکہ خلیفہ راشد کوئی کام کرے گا پبلیکلی رپورٹ ہو جائے گا صحابہ کو نہیں اجت بنایا گیا وہ دن ضعیف ہے سب ترین ضعیف ہے کہ میرے صحابہ سستانوں کی ماند ہے ورنہ بخاری شریف میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود بن مسود الاؤزبیربل فلق اور قلا ازبیربن ناز کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے تو ہم بھی قرآن پاک سے نکال دیں اس کو تو صحابہ کا اجماع اچت ہے کیونکہ المسدل لاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی کتاب العلم حدیث نمبر 399 پوری امت کا اجماع جو ہوگا وہ صحابہ کا اجماع اور اجماع رپورٹ ہوگا کھل راشدین کے ذریعے سے تو یہاں پر میں ایک مثال بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف صحابہ تک نہیں رہا قرون اولا کے دور کے اندر بھی ایسے ایسے مجاہدین گزرے ہیں جنہوں نے اعلان حق بلند کیا ہے جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ حج کے چیپٹر میں موجود ہے کہ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے شبیر تھے انہوں نے کسی مجلس میں بیان کیا جس مجلس میں ابو صاحب بیٹھے ہوئے تھے رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمزی کہتے ہیں میں نے ابو صاحب سے یہ بات خود سنی ہے کہ ایک مجلس میں امام وقی رحمۃ اللہ علیہ یہ مطلب بیان کر رہے تھے کہ اشار کرنا سنت ہے اشار یہ ہوتا ہے کہ جو حدی کا جانور ہے قربانی کا جانور ہے جو حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کی گردن پہ ہلکی سی یوں نوک لگا کے چھری کی تھوڑا سا خون نکلے تو اس کے خون یہاں پر گردن پہ مل دیا جائے تاکہ وہ سرخی نشان بتائے کہ یہ اللہ کی راہ کا جانور ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہاں ایک بندے نے بیٹھے ہوئے کہا کہ امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو کہتے ہیں یہ تو جانور کا مسئلہ کرنا ہے یہ تو بےدت ہے یہ تو مسئلہ کرنا ہے یہ تو جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے کال کو کوئی یہ کہے گا جی جانور کو قربان کرنا بھی تکلیف دینا ہے تو امام وقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا کہ ابو حفا یہ کہتا ہے اور ابراہیم نقی یہ کہتا ہے تو اس قابل ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے اور اس وقت تک آزاد نہ کیا جائے جب تک کہ اپنے قول سے رجوع نہ کر لے امام ترمزی لے کے آئے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ تو امام وکی حالانکہ امام عریفا کے شکیر تھے انہوں نے صحیح تعلیمات حاصل کی تھی سارے احما نے یہی بات کی امام عریفا ہو امام شافی ہو امام مالک ہو امام امین نبل ہو امام جعفر ہو بڑے بڑے احما جتنے انہوں نے یہی بات کی ہماری کوئی بات کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو یہ چیلنج نہیں انہوں نے کیا یہ کہتے ہیں چیلنج کیا ہے چیلنج کرتے نا اگر تو وہ تو پیغمبری کا دعوی کر لیتے صرف نبی صحیح سلم سے غلطی نہیں ہو سکتی باقی تو کوئی شخص معصوم نہیں ہے یہ انہوں نے اپنی قبر باری ہونے سے بچائی ہے کہ دیکھنا بھائی یہ چیک کر لینا پوری ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ میں اس لیکچر کے اندر پھر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر اب فقہ حنفی کے دو تین مسئلے ایسے ہیں جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہیں وہ میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر بیان کر دوں تاکہ میں یہ بات پتہ چلے کہ الحمد آج ہمارے ہنفی بھائیوں نے بھی بریلویوں اور دیوبندیوں نے بھی ان مسئلوں سے رجوع کر لیا ہے مثال کے طور پر دور مختار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ ہم ہنفیوں کے نزدیک حرم نہیں ہے اور بخاری مسلم کی درجنوں حدیث ہے اس پر گواہ ہے کہ مدینہ حرم ہے لیکن آج کے جو بندی اور بریلوی حنفی مدینے کو حرم مانتے ہیں اپنے امام کے کال کو چھوڑ چکے ہوئے اور یہ اچھی بات ہے سیدی اس مل گئی کال چھوڑ دیا وہ امام انیفا والی بات پر عمل کیا کہ میرا کال دیوار پہ مار دینا ہمارے الحمدللہ للہ جو بندی بریلوی بھائیوں نے یہ کال دیوار پر مار دیا ہے دیوار پر مار کر رکھ دیا ہے اور کہتے ہیں مدینہ حرم ہے امام عملہ بریلوی صاحب نے افتار تار میں بڑے کھل کے لکھا ہے کہ ہمیں حدیثیں پہنچی ہیں ہم کیوں نہ مدینے کو حرم مانے انہوں نے پوری نات لکھی ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تو انہوں نے رجوع کیا ہے بڑی اچھی بات ہے اسی طریقے سے موتا امام محمد میں موجود ہے کہ عقیقہ کرنا مکرو ہے اور بہاری میں پورا چیپٹر ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے جامع ترمزی اور ابن ماجا کے اندر حدیث موجود ہے عقیقہ کرو لڑکے کی طرف سے دو بکرے لڑکی کی طرف سے ایک بکرا اور بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے یہ بس یہ سنت ہے اور الحمد للہ آج برلوی دو بندی بھی عقیقہ کرتے ہیں. اپنے ماں کے کول کو دیوار پہ مار دیا ہے مبارکباد ہے ہمارے احفی بھائیوں کے لیے یہ بات ہوئی نا یہ پکے نبی تو ہم کہتے ہیں اماموں کو بھی مانے اماموں کی بھی مانے الحمدللہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اماموں کی بھی مانتے ہیں اور سنیں شمال کے چھ روزوں کے بارے میں فقہ نفی کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بدت ہے اور صحیح مسلم میں جامعہ سر ابو ادعود نسائی ماجہ میں سیاح ستہ میں کتب ستہ میں بخاری کو چھوڑ کے پانچ کتابوں میں حدیث موجود ہے جس نے شمال کے چھ روز رمضان کے بعد رکھے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا جیسے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے الحمدللہ ہمارے بریلوی دوبندی بھائیوں نے امام عنیفا رحمت اللہ علیہ کے اس فتوے کو دیوار پہ مار دی ہے کہ شمال کے چھ روز بھی رسے وہ کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں الحمد میں بھی رکھتا رہا اکتیس سال تک میں بریلوی رہا اس وقت بھی میں رکھتا تھا آج میری عمر چونتیس سال ہے اس وقت بھی شمال کے چھ روزے ہم رکھتے تھے تو الحمدللہ ہم نے ماں منیفا رحمت اللہ علیہ کے سنت پر عمل کرتے ہیں ان کا کوال دیوار پر مار دیا ہم اپنے پروفٹ کو نہیں چھوڑ سکتے ماں بلّہ صاحب حکم ببا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اس کے بعد علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہ فضیلت ہو تو یہ بھی بات یاد رکھے بڑے سے بڑے لوگوں تک سیدیس نہیں پہنچ سکتی بہاری اور مسلم کی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے بہاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے سیدنا ابو نبو رہ رہے ہیں ربیع اللہ تعالیٰ پچاس سال تک تیس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ یہ فتوا دیتے تھے جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک غسل نہ اتار لے حتیٰ کہ پھر جب سعید عائشہ تک بات پہنچی تو انہوں نے جب یہ بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کرنے سے اپنی بیوی بی سے صحبت کرنے کے بعد جب غسل فرض ہوتا تھا تو پہلے سیری کھا کے روزہ رکھ لیتے تھے اذانوں کے بعد غسل اتارتے تھے سو سیدنا ابو ریرا نے رجوع کر لیا تیس سال تک وہ بھی غلط فتوا دیتے تھے امام انہیں پر اللہ علیہ کیا اب حضرت ابو ابوریرہ سے بھی زیادہ عدیثیں جانتے تھے تو اگر ان تک کوئی عدیث نہیں پہنچی ان کو کسی معاملے میں غلطی لگ گئی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے غلطی صرف ایک بندے کو نہیں لگ سکتی جو امام مالک کا کول ہے رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کچھ باتیں مردود اور کچھ مقبول نہ ہو بس یہ شخص ایسا ہے جس کی تمام باتیں مقبول ہیں باقی اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے اس کی کوئی بات مردود بھی ہو سکتی ہے رد بھی ہو سکتا ہے صحیح مسلم میں ادیز موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پچاس سال تک یہ فتوا دیتے تھے کہ بوتا کرنا جائز ہے ان تک عدیز نہیں پہنچی تھی پھر انہوں نے اعلانیاں رجوع بھی کر لیا پیسے دے کے ایک رات کا نکاح یا کچھ پیریڈ کے لیے نکاح جو کہتے ہیں جی وہ تو ربضی کرتے ہیں اور شیعہ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فتوا فتاوا میں موجود ہیں لیکن انہوں نے رجوع کر لیا تو ابن عباس جن کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے اللہ اس کو قرآن کا علم بتا فرما امام ریفا کا مرتبہ ابن عباس سے بھی زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات یاد رکھیں ان کو یہ بتائیں اصل میں انہوں نے اپنی پبلک کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ یہ اماموں کی گستاخ ہے تو ہم یہی کہیں گے اس پہ کہ آپ بھی حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو عزر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے تو کہیں گے ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن بیٹا نہیں مانیں گے تو بھائی ہم بھی مانگ ریبار رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں ہم کو دبھی نہیں مان سکتے یہ بس مثال دیں ان کو کہ پکی دے دیں انشاءاللہ ان کا آزما صحیح ہو جائے گا یا ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ایک سخت جملہ بولیں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کو ہی نہیں مانتے ہو زبان حال سے تو یہی لگتا ہے باقی ٹھیک ہے یعنی آپ کے کرتوت یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے آپ کہتے نہیں یہ ہمارے بزرگ تو یہ کرتے رہے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے تو ہم پھر کہتے ہیں کہ باقی شاید آپ کی بات صحیح ہو کہ یا تو وہ پاگل تھے اور یہی ایک ذریعہ ہے ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا آپ کے بزرگوں کو اب ظاہر ہے کہ کوئی اگر کلمہ پڑھواتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو اگر پاگل ہوگا تو تبھی بچے گا قیامت والے دن اگر جان بوجھ کے کیا تو سیدھا دوزخ میں تو یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ بارے بزرگ پاگل تھے ہم کہتے ہیں بالکل پھر اگر یہی کچھ تھا تو پاگل تھے اگر جنت میں ان کو بچانا ہے اور اگر جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں وہ کدھر جائیں گے لا الا اللہ رسول اللہ بولے اب تو ہمارا پورا سچ پیپر اس پہ آ چکا ہے اندھا دھن پیروی کا انجام، اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر یہ پڑا ہوا ہے سبحانت اللہ وشم جی کا ارشد اللہ اللہ اللہ کا لیکھ جو حق بات ہوئی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے بلا